صحیح السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ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 اللہ تم اقرا قرآن متفق یہ حدیث بار بار آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلو رائے کمارا تمونی وسلی کہ نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح سے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو ہماری نماز ویسے ہی ہونی چاہیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کر کے بتایا دکھایا اور جیسے نماز کا طریقہ صحابہ اکرام کو سکھایا اور صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کو اپنے بعد والوں تک پہنچایا اور مختلف دور سے گزرتی ہوئی وہ حدیثیں احادیث کتب کے ذریعے سے ہم تک پہنچیں اور ہم نے پڑھا جانا اس لیے اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نماز اور نماز کا ہر ہر جز ہر ہر رکن ہر ہر واجب اور فرض اسی طریقے سے ادا کریں جس طریقے پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا سکھایا اور کر کے دکھایا ایک دو اہم باتیں یہاں پر میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دوں اس موضوع کو بتانے سے پہلے کہ قرآن اور حدیث کا مصدر سورس ایک ہے قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے اور صحیح حدیثیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں کوئی چیز دین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بتائی ہے جب کسی عمل کے بتانے کا حقب اللہ کی طرف سے ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کسی چیز کی ضرورت پیش آئی کوئی سوال کیا گیا کچھ پوچھا گیا کچھ حالات ایسے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف اختیار کیا خاموشی اختیار کی جب وحی آئی تو وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی یا جواب دیا لہذا جب قرآن اور حدیث کا مصدر سورس ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ قرآن اور قرآن یا قرآن کی بعض آیات میں یا ایک آیت دوسرے آیت سے مخالف نہیں ہوں گی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرائے گی نہیں اگر ہمیں کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ فلا آیت فلا آیت کے مخالف ہے تو یا ٹکرا رہی ہے تو ہمیں اس کو اہل علم سے سمجھنا چاہیے اور اس کا معنی اور مطلب جاننا چاہیے کہ قرآن کی آیات ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہے ایک قرآن کی آیات کا مفہوم ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا کہ اگر یہ قران اللہ کے علاوہ کسی غیر کی طرف سے ہوتا تو آپ اس میں بہت سارا اختلاف پاتے اور حدیث کے سلسلے میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے کیا فرمایا بسم الله الرحمن الرحیم والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم ما وما غوى وما ينطق عن الهوى نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات نفس سے اپنی طرف سے بات نہیں بتاتے ہیں اپنی طرف سے دین, کی, دین کے مسائل نہیں بتاتے ہیں دین کے طریقے نہیں بتاتے ہیں. تو حدیث بھی کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے وہ کا ذکر لط بیہ سے مانو ضلع یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر قرآن اتارا تاکہ آپ اس قرآن کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں اس کی تفسیر کر دیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں اور قرآن کی وضاحت اور قرآن کی تفسیر کیا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں صحیح حدیثیں جو ہیں تو قرآن بھی اللہ کی طرف سے اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے تو نہ تو قرآن کی بعض آیات بعض آیات کے خلاف ہے اور نہ ہی قرآن حدیث کے خلاف ہے نہ حدیث قرآن کے خلاف ہے نہ تو قرآن کے اندر کوئی بات صحیح حدیث کے اندر موجود کسی حکم کے خلاف ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی حدیث قرآن کے اندر موجود کسی حکم کے خلاف ہو سکتی ہے یہ ہمارا ایمان ہے اور ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے اگر ہمیں کہیں ٹکراؤ نظر آتا ہے قرآن کی آیات میں یا حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نظر آتا ہے یا قرآن اور حدیث میں ہمیں ٹکراؤ نظر آتا ہے تو یہ ہمارے علم کی کمی ہے ہماری سمجھ کی کمی ہے اور ہمارے ہماری عقل کی کمی ہے بات سمجھ میں آئی جی تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ کوئی حکم اگر حدیث کے اندر ہے تو قرآن کی کوئی آیت اس کے خلاف نہیں ہو سکتی قرآن کے اندر کوئی حکم ہے اللہ تعالی کی طرف سے تو کوئی حدیث یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف کوئی حکم نہیں دے سکتے بات واضح ہو گئی ٹھیک جی. کیونکہ یہ تمیدیدی بات تھی اس کو آگے ہم چل کر کے بتائیں گے کہ لوگ سورہ فاتحہ کے مسئلے میں قرآن اور حدیث کو یا بعض حدیثوں کو آپس میں ٹکرا کر کے ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے برخلاف بتانے کی یا اپنے مرضی کی بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لیے میں نے یہ تمہیدی بات پیش کی دوسری ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ عام طور سے لوگوں کا خیال ہے یا عام طور سے لوگوں کو باور کرایا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو چار مسلک ہیں اور چاروں صحیح ہیں سمجھے کہ نہیں بات چار مسلک ہیں یعنی چار امام ہیں چاروں اماموں کا طریقہ ہے اور چاروں اماموں کا طریقہ برحق ہے کیا ہے برحق, برحق ہے یعنی صحیح ہے حق ہے جب یہ بات کہہ دی گئی تو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی یہ تو بات ایسے ہی ہو گئی جیسا کہ کوئی یہ کہے کہ اسلام دین برحق ہے تو ایسے ہی بات ہو گئی کہ اسلام دین برحق ہے تو اسلام سچا دین ہے صحیح دین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ساری باتیں صحیح ہے کہ نہیں جب ساری باتیں صحیح ہیں हा? تو پھر اس کو ماننا چاہیے تو اسی طرح سے لوگ اسی کے بالمقابل کہہ دیتے ہیں کہ چاروں مسلک صحیح ہے جب یہ کہا کہ چاروں مسلک صحیح ہے تو جانتے ہیں کیا کہہ دیا کہ بھائی چاروں مسلک جب صحیح ہے تو چاروں مسلک کے اندر جو باتیں ہر ہر مسلک میں ہیں سب صحیح ہیں بات سمجھ میں آئی جب ہر ہر ہر ہر مسلک صحیح ہے تو ہر ہر مسلک کا طریقہ بھی صحیح ہوگا جس کو جو اپنا لے وہی صحیح ہے حالانکہ یہ بات بہت غلط ہے بہت بڑا جھوٹ ہے کیوں جھوٹ ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک حکم ہوتا ہے ایک حکم میں ایک مسئلہ کسی امام کے ہاں فرض ہے دوسرے امام کے ہاں حرام ہے یہی سورہ فاتحہ کا مسئلہ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ جب کہتے ہیں کہ چاروں مسلک برحق ہیں چاروں امام برحق ہیں چاروں مسلک برحق ہیں تو یہ بھی صحیح ہونا چاہیے یہ بھی صحیح ہونا چاہیے وہ بھی صحیح ہونا چاہیے وہ بھی صحیح ہونا چاہیے اگر کسی عمل کے بارے میں چار طریقے ہیں تو چاروں کو صحیح ہونا چاہیے حالانکہ اکثر حالات میں ہاں دو باتیں صحیح نہیں ہوتی ہیں دونوں میں سے کوئی ایک بات صحیح ہوتی ہے اللہ ماشاء اللہ جہاں دلیل موجود ہے وہاں دونوں صحیح ہو سکتی ہیں لیکن جہاں دلیل کا کیا کہتے ہیں صحیح دلیلیں ایک طرف ہوں ضعیف دلیلیں یا تعویلات یا استحادات ایک طرف ہوں تو حق بات کیا ہو سکتی ایک ہو سکتی ہے لہذا یہ کہنا کہ چاروں مسلک بر حق ہے چاروں مسلک برحق حق ہے یہ صحیح بات نہیں ہے ان میں سب کے ہاں کچھ نہ کچھ حق بات پائی جاتی ہے جس کی بات جس مسلک کی بات قرآن و حدیث کے مطابق آ جائے ہو جائے وہ مسلب صحیح سمجھ گئے جی اب سورہ فاتحہ کے مسئلے, مسئلے, مسئلے میں آپ دیکھیں ذرا سا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے یہاں سورہ فاتحہ سب کے لیے پڑھنا یہ کیا ہے فرض اور واجب ہے ہر ہر نماز میں ہر ہر رکعت میں جہری ہو یا فرری ہو کوئی بھی نماز ہو اس کے برخلاف ان کے برخلاف امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے یہاں کیا ہے کہ عام نمازوں میں تو رکنے نہیں ہے ہاں فرض نہیں ہے لیکن واجب ہے سورہ فاتحہ پڑھنا اگر سورہ فاتحہ کے علاوہ کسی نے کوئی دوسری آیت پڑھ لی نماز میں کوئی دوسری سورت پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی کامل نہیں ہوگی جبکہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کہ ہر ہر نماز میں ہر ہر رکعت میں سور فاتحہ پڑھنا واجب ہے ضروری ہے فرض ہے رکن ہے لیکن امام کے پیچھے سورف فاتحہ پڑھنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کسی طرح سے درست نہیں ہے حرام ہے بلکہ اور حرام کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ باقاعدہ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے میں نے بچپن میں فارسی کی ایک کتاب فکر ہنپی پر پڑھی اس کتاب کا نام ہے مالا بدھا منہ کہ جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں فارسی میں ایک کتاب ہے اس کتاب میں میں نے باقاعدہ پڑھا کہ ہاں سور فاتحہ پڑھنا امام شافئی کے نزدیک فرض ہے وہ آندا ابھی حنیفا اور اب امام ابونی فرحت اللہ علیہ کے نزدیک کیا ہے حرام ہے تو دیکھیں اب ایک طرف تو ایک چیز فرض ہے ایک امام کیا ہے دوسرے امام کے ہم ہاں وہ چیز کیا ہے حرام ہے یہ دونوں باتیں ٹکرا گئیں کہ نہیں ٹکرا گئی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں ٹکراؤ نہیں ہے صحیح حدیثوں میں ٹکراؤ نہیں ہے اب یہاں پر کے دونوں قول میں یا امتی کے قول میں ٹکراؤ ہو رہا ہے ایک یہاں فرض ایک یہاں حرام دونوں میں سے ایک ہی بات ہوگی کہ ایک مسلمان کے لیے ایک وقت میں ایک حالت میں ایک چیز حرام ہو دوسرے مسلمان کے لیے ایک ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی حالت میں وہ فرض ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے یا تو یہ صحیح یا تو یہ صحیح یا تو پھر آپ یہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ چاروں مسلک برحق ہیں چھوڑ دیجئے چاروں مسلک برحق ہیں چھوڑ دیجئے کہنا کیونکہ چاروں مسلک برحق اگر آپ کہیں گے تو کہیں گے یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے جبکہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے ان کے طرز پر چلنے والے جو فقح ہیں وہ امام بنیفا رحمت اللہ علیہ اور ان کے طرز پر جو فقاہ ان کی تردید کرتے ہیں رد کرتے ہیں ان کی بات کو کنیہ کماری سے بات صحیح نہیں ہے اور یہ جو ہے ان کی بات کو رد کرتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو غلط ٹھہراتے ہیں عملی میدان میں اور ویسے خیالی طور پر کہتے ہیں کہ چاروں درخت رات سمجھ میں آ گئی چلیے یہ دو باتیں اہم ہیں ان کو بعد میں ان کی ضرورت پڑے گی اور سمجھتے چلیے گا دیکھیے سور فاتحہ کے سلسلے میں ایک خیال دیتے ہوں آپ کو ایک فکر دیتے ہوں کہ اس مسئلے میں تین طرح کی باتیں کی جاتی ہیں ایک تو یہ ایک تو یہ کہ سور فاتحہ پڑھنا نماز کا رکن ہے نماز میں ضروری ہے فرض ہے ہر نماز میں ہر شخص کے لیے چاہے امام ہو یا مقتدی ہو یا منفرد یعنی اکیلے پڑھنے والا ہو اور چاہے وہ نماز فرائض ہو فرض نمازیں ہوں سنت ہو نفلی نمازیں ہوں تحجد ہوں یہاں تک کہ نمازیں جنازہ ہو سب میں سور فاتحہ پڑھنا سب کے لیے ہر ہر نماز میں ہر ہر رکعت میں ضروری ہے اگر کوئی شخص سور فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی پہلا قول پہلی بات دوسرا قول اس کے بالکل برعکس ہے اپوزٹ ہے اس کے بالکل الٹا ہے کیا قول ہے کہ سور فاتحہ سور فاتحہ کسی بھی نماز میں فرض اور واجب نہیں فرض نہیں ہے نہیں بلکہ اگر سور فاتحہ کے علاوہ کوئی سورت پڑھ لیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی لیکن ناقص ہوگی اور دو باتیں اس میں اور کہتے ہیں کہی جاتی ہے ان کے ساتھ کہ مقتدی کے امام کے پیچھے سور فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی کسی بھی نماز میں نہیں پڑھی جائے گی چاہے جہری ہو یا سرری ہو اور نماز جنازہ میں بھی سور فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی دو باتیں ہو گئی ایک تیسری بات ہے جو ایک بیچ بیچ کی ہے خاص کر کس کے لیے مقتدی کے لیے وہ کیا ہے کہ جہری نمازوں میں یعنی جن نمازوں میں قراءت امام زور سے کرتا ہے زور سے پڑھتا ہے جیسے مغرب کی دو رکھاتے ہیں کی دو رکھاتے ہیں اور فجر کی نماز میں زور سے امام قراط کرتا ہے تو اس ان نمازوں میں مقتدی امام کی قراءت سنے گا قراءت نہیں کرے گا مختدی کی قراءت امام کی قراءت مختدی کے لیے کافی ہوگی اور بقیہ اور نمازوں میں جیسے ظہر ہے عصر ہے یا مغرب کی تیسری اور عشا کی تیسری اور چوتھی ہے اس میں مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے گا ان تینوں اقوال میں ان تینوں باتوں میں جو پہلا قول ہے پہلی بات جو ہے جس کے کہنے والے جس کے ماننے والے امام شافئی رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کی بات حدیث کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں ان کی بات کیا ہے صحیح ہے اور راجہ ہے کہ بغیر صور فاتحہ کے کوئی بھی نماز نہیں ہوگی چاہے مقتدی کی ہو چاہے امام کی ہو چاہے منفرد کی ہو چاہے فرض نماز ہو یا نوافل ہو یا یہ کہ سلاط جنازہ یہی بات راجہ ہے اسی کو میں پہلے یہاں پر پیش کرنے کی کوشش کروں گا چونکہ یہ مسئلہ بہت ہے ورنہ تو بلوغ المرام کے اندر صرف کیا کہتے ہیں دو حدیثیں یا ایک ایک حدیث ذکر کی گئی ہے اور پھر آگے دوسرے مسائل ذکر کیے گئے ہیں چونکہ یہ مسئلہ اہم ہے اور بڑا مختلف بھی ہے اور با تحقیق طلب ہے بہت سارے لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ ہاں یہ مسئلہ صحیح جانا جائے کہ کیا صحیح ہے اس لیے دیکھیں میں آپ کے سامنے دلیلیں پیش کرتا ہوں پہلی دلیل ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو ابھی پڑھی گئی حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا لمن لم ب فاتحتل کتاب یا کسی روایت میں ہے کہ لا لمن لم یکر بمل قرآن ام قرآن کا بھی لفظ ہے اور بے فاتحت کتاب کا بھی لفظ ہے تو دونوں سے مراد کیا ہے سور فاتحہ ہے ایک دلیل یہاں پر اس کا ترجمہ کیا ہے لا سلا کوئی نماز نہیں لا نہیں سلاتا کوئی بھی نماز لمن لم یا اس شخص کے لیے جس نے نہ پڑھی ہو بے فاتحہ کتاب سور فاتح یعنی وہ نماز جس میں کہ کسی شخص نے سور فاتحہ نہ پڑھی ہو وہ نماز نہیں وہ نماز نہیں ہوگی لا سلاتا کا مطلب کیا ہے کہ نماز درست صحیح نہیں ہوگی ظاہری طور پر تو دیکھیے سمجھ میں آئے گی کہ ہاں نماز پڑھ رہا ہے آدمی لیکن وہ نماز اس کی مانی نہیں جائے گی آپ یہ سمجھیں ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں عربی تو آپ لوگ نہیں پڑھے ہیں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ اگر کہا جائے لا رج الفار کسی نے گھر کا دروازہ کٹکھٹایا گھر سے آواز آئی لا راج الفدار گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو کیا مطلب اس کا ہوگا کہ کوئی ہے گھر میں نہیں کوئی نہیں ہے یعنی گویا کہ گھر میں آدمی کے وجود کی نفی ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ گھر میں آدمی نہیں ہے اسی طرح سے یہ لفظ ہے کہ لا لاسلاتا نماز ہی نہیں ہے سرے سے جس نماز میں سور فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ہی سرے سے نہیں ہوگی بات سمجھ میں آ گئی پہلی روایت یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے صحیح مسلم کے اندر ہے سورن ترمزی وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے اس روایت کے تعلق سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس سے پہلے جو باب قائم کیا ہے اس سے پہلے اس حدیث پر جو وہ عنوان لگایا ہے ہیڈنگ لگائی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ باب واط لمامی ولامومی فلاواتی کلیہ فی الحاد و سفری و سفری وما یجہ فیحا و ما یت یہاں تک فرمایا ہے یعنی اس حدیث پر جو ابھی آپ نے ترجمہ سنا اس کے اوپر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے ہی ہیڈنگ لگائی ہے عنوان قائم کیا ہے کیا کہ اس بات کا بیان اس بات کا باب کہ قراط کرنا واجب ہے کراط کرنا یعنی کراط کرنا واجب ہے کس کے لیے امام کے لیے معمول کے لیے مقتدی کے لیے تمام نمازوں میں اور کراط سے مراد یاد رکھیے گا کہ یہاں پر کرا سے مراد کیا ہے سور فاتحہ ہوتے سور فاتحہ پڑھنا تمام نمازوں میں ہزر میں سفر میں اور ان نمازوں میں جس میں کے کوئی شخص یعنی کراط زور سے پڑھی جاتی ہے اور جس میں کے کراعت آہستہ سے پڑھی جاتی ہے گویا کہ مام مخال رحمت اللہ علیہ نے ایک پوری بات بتا دی ہے یعنی تمام نمازوں میں تمام نمازوں میں یہ ان کو پر رد, ہے, رد کرنا چاہتے ہیں جو کہ سور فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں یا پڑھنے کے قائل نہیں ہیں کسی hmm. نماز میں کہتے ہیں کہ سور فاتحہ کے علاوہ بھی کوئی سورت پڑھ لیں گے تو بات یہ نماز ہو جائے گی ناقص نماز رہے گی ان کے اوپر اسی طرح سے معموم کے لیے یعنی مختلی کے لیے بھی یہاں پر ذکر کیا کہ سب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے واجب ہے اسی کے تحت پھر یہ حدیث نقل کی اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت ہے اس حدیث کی شرح میں علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں امام فرمانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ فی کوفل حدیث دلیل الفاتحتی واجبت ان المعمومی ولمن فریدی والمنفرد ولمن فی ولمومی فلاوات دیکھیے ائمہ نے اس کو حدیث کے کی شرح کرنے والوں نے اس حدیث کو سمجھ کر کے بیان کیا ہے کہہ رہے ہیں اس حدیث میں دلیل ہے اس بات پر کہ سور فاتحہ پڑھنا واجب ہے کس کے اوپر امام کے اوپر اور تنہا نماز پڑھنے والے پر اور اسی طرح سے مقتدی پر تمام نمازوں میں اسی طرح سے علامہ آئینی حنفی امداد القاری میں جو صحیح بخاری کی شرح ہے اس میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے جو ابھی حدیث پیش کی گئی اس حدیث سے عبداللہ ابن مبارک امام اوزائی امام مالک امام شافعی امام احمد اسحاق ملوئے ابو صور داوود وغیرہ نے فاتحہ کے مقتدی کے پر پڑھنے کے وجوہ پر دلیل پکڑی ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا امام کے پیچھے تمام نمازوں میں واجب ہے ضروری ہے فرض کہ کن کن لوگوں نے علامہ عینی اللہ علی علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے امدت القاری صحیح بخاری کی جو شرح اس میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے ان ان علما نے جن کا نام ابھی ذکر کیا ان لوگوں نے اس بات کی دلیل پکڑی ہے کہ امام کے پیچھے تمام نمازوں میں سور فاتحہ پڑھنا مقتدی کے لیے ضروری اور واجب ہے اسی طرح سے علامہ سندھی ہنفی امام بخاری یہ صحیح بخاری کی حاشیے پر لکھتے ہیں کہ ولحق ان حدیث بلا قرآہ ب فاتحت کتاب کہ حدیث سے اس بات کا فائدہ ملتا ہے کہ اگر نماز میں سور فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز باطل ہوگی اس حدیث سے کیا فائدہ ملتا ہے کیا, فائد... کیا میں بات آتی ہے کہ نماز میں اگر سور فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز کیا ہوگی باطل ہوگی اسی طرح سے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حدیث سے مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے یہ پہلی حدیث ہوئی جس پر بہت سارے علماء نے علامہ کرمانی نے علامہ عینی نے علامہ سندھی نے اسی طرح سے امام نووی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنا ضروری ہے واجب ہے اس حدیث سے ہی ثابت ہوتی ہے دوسری دلیل انعبادت رضی اللہ تعالی عنہ قال کننا خلفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سلاۃ الفجر فقرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسقطت عليه القراءه فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف امامكم قلنا نعم فنعم فذن يا رسول الله قال لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها یہ حدیث سنا ابی داود سنن ترمیزی وغیرہ کے اندر یہ حدیث روایت روایت کی گئی ہے امام ترمزی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے حسن کے درجے تک یہ روایت پہنچتی ہے یہ حدیث اگر غور سے سمجھ لیں سب لوگ تو یہ حدیث ایسی حدیث ہے کہ سارے اختلاف کو ختم کر دیتی ہے سارے اختلاف کو یہ حدیث ختم کر دیتی اختلاف کیا ہے اہم بڑا اختلاف کیا ہے کہ امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنا مقتدی کے لیے جائز نہیں درست نہیں حرام ہے بلکہ وہ امام کی اختلاع اس کے لیے کافی ہو جائے گی لیکن یہ حدیث اگر سامنے رکھی جائے اس کا معنی اور مفہوم سمجھا جائے تو سارے اختلاف ختم ہو سکتے ہیں اختلاف کا حل ہے کہ نہیں قرآن و حدیث کے اندر جی ہے اختلاف ذرا سا ترجمہ سنیے آپ لوگ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ پچھلی حدیث بھی پہلی حدیث بھی کس سے روایت کی گئی کس نے روایت کی تھی اور ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں یہ دوسری حدیث بھی انہیں کی ہے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت بھاری ہو گئی یعنی آپ کے لیے پڑھنا دشوار ہو گیا فلم میں جب نماز سے فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لالتن تکر اون خلف امام کیا تم لوگ جو ہے امام کے پیچھے پیچھے کریک کر رہے تھے امام کے پیچھے پیچھے تم لوگ کریک کر رہے تھے ان حسدن یا رسول اللہ یعنی ہاں کہتے ہوئے صاحب اکرام نے کہا کہ ہاں ہم پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہم پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیے آگے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کراط کر رہے تھے صاحب اکرام پڑھ رہے تھے کیسے پڑھ رہے تھے اس کا ذکر نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیراک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیراک کرنا پڑھنا دشوار ہو رہا تھا اس لیے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اکرام پیچھے زور زور سے پڑھ رہے تھے تبھی تو امام کی قرآت میں جو ہے پریشانی ہو رہی تھی اب امام پڑھے پیچھے اور پیچھے پوری مسجد والے پڑھنے لگ جائے تو امام کو دقت ہوگی کہ نہیں پڑھنے میں بالکل ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تفالو ایسا نہ کرو یعنی لا تقرؤ اللہ باتحہ الكتاب کتاب نہ پڑھو مگر تم سور فاتحہ فکن اس لیے کہ لا صلاح ملم یا اقراب اس لیے کہ اس کی نماز نہیں جو سور فاتحہ نہیں پڑھے گا بات واضح ہو گئی کہ نہیں سب کے لیے کون سی نماز تھی فجر کی نماز تھی صحابہ اکرام کیا کر رہے تھے زور سے اقرار کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا کہ تم سور فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھو اور یہی حدیث اسی واقعے والی یا کوئی دوسرا واقعہ تھا جس کو حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ مالی و فی قرآن کہ کیا بات ہے کہ لوگ قرآن پڑھنے میں مجھ سے جھگڑا کر رہے ہیں کیا تم لوگ پڑھ رہے تھے تو صاحب رام نے فرمایا کہ جواب دیا کہ ہاں پڑھ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ نہ پڑھو हा? اس میں سور فاتحہ کا لفظ نہیں ہے ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فن تہینہ انل قرآ تو ہم لوگ کیا ہے قرآ کرنے سے رک گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی یہی ان لوگوں سے پوچھا تھا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو روکا تو اس راویز ابو حریر رضی اللہ تعالی علو بیان فرماتے ہیں کہ ہم قرع کرنے سے رک گئے یعنی زور زور سے قراط کرنے سے رک گئے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس حدیث میں سور فاتحہ کا ذکر نہیں ہے اس حدیث میں سور فاتحہ کا ذکر نہیں ہے اور حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی علو بیان فرماتے ہیں کہ ہم قراط سے رک گئے اس حدیث میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ سورہ فاتحہ پڑھا کرو اور کچھ نہ پڑھا کرو تو گویا کہ امام ابو حضرت ابو حریر اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہوا کہ ہم لوگ زور زور سے کراط کرنے سے باز آ گئے اور سور فاتحہ کے علاوہ دوسری قراط سے باز آ گئے دونوں باتیں شامل ہو جائیں گی کیوں اس لیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھا کرو ان کی دلیلیں پوری ہم بعد میں پیش کریں گے لیکن ان دلیلوں میں ایک دلیل ابو رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بھی پیش کرتے ہیں جس میں ابو رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ذکر کیا تھا کہ فنتا ہے نان تو ہم لوگ قراط کرنے سے رک گئے تو اس کی شرح کیا ہے وہ اس حدیث کی شرح یہ حدیث کرتی ہے کہ ہم فنتا مطلب کیا ہے کہ ہم زور زور سے کرا کرنے سے رک گئے اور سور فاتح کے علاوہ دوسری کراط دوسری سورتوں کے پڑھنے سے بھی ہم رک گئے کیوں اس لیے کہ ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر یہ مقصد ہوتا کہ ہم کراس سے رک گئے یعنی بالکل رک گئے تو یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں فرما رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھو ابو حرا رضی اللہ تعالی انہوں کا مطلب یہ ہو جائے ان کی حدیث کا کیا مطلب ہوگا کہ یہی مطلب ہوگا جو ابھی میں نے بتایا کہ زور زور سے قراق کرنے سے رک گئے اور سور فاتحہ کے علاوہ پڑھنے سے رک گئے کیوں؟ اس لیے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس ایک فارسی نام کے یا فارسی لقب کے ایک شخص سے آئے اور انہوں نے کہا جس کی وہ آیت روایت ہو سکتا ہے بعض میں آئے ہم پیش کریں گے تفصیل کے ساتھ تو اس میں انہوں نے کہا کیا ہم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں تو ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ہاں پڑھو کہا کہ اگر امام زور سے قرار کرے تب بھی پڑھیں تو ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں تب بھی پڑھو کہا کیسے پڑھیں کہا اقرا بہا فی نفس قیا فارسی اے فارسی تم اس سور فاتحہ کو ہاں اپنے آپ میں پڑھو یعنی آہستہ آہستہ سے پڑھو. دیکھیں کراعت کم ہوگی اقرا کا لفظ کہا نا کراط کب ہوگی کراط کا لفظ کب استعمال کیا جائے گا, گا جب آدمی زبان استعمال کرے ہاں فی الفظ کا مطلب کیا کہ آہستہ آہستہ اس کو پڑھا کیوں اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے سور فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان کیا کیا تقسیم کر لیا اور پھر ایک لمبی حدیث ہے وہ سلاد کو قسم تو سلاد بینی وبدی یعنی یہ لفظ فرمایا کہ میں نے سلاد کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا سلاد کی سور فاتحہ کی اہمیت کے پیش نظر سور فاتحہ کو سلاد کہہ دیا گیا یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے سور فاتحہ کی اہمیت کے پیش نظر سور فاتحہ کو سلاد کہا اس لیے کہ سور فاتحہ کے بغیر نماز نہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج جو آنا حج کیا ہے عرفہ ہے یعنی اگر کسی کو عرفہ کا دن نہیں ملا عرفہ میں وقوف اس نے نہیں کیا تو اس کا حج کیا ہے ختم ہو جائے گا حج نہیں ہوتا اس کا کیونکہ رکن چھوٹ گیا تو حج کے پیش نظر یعنی عرفہ کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج جو ارفا حج عرفہ کا نام ہے تو اسی طرح سے اللہ تعالی نے یہاں جسے پنسی ہے یہ کہ اللہ تعالی نے سور فاتحہ کو سلاد کہا اور ایک ل... پھر مکمل تفصیل کے ساتھ یہ حدیث ہے تو حدیث آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا اس حدیث کو امام تبدیزی رحمت اللہ علیہ نے حسن کہا ہے اور اس حدیث کو اس حدیث کو ضعیف الجام کے اندر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیے میں لا تقررہ اللہ بمل قرآن جہاں اس حدیث کو ذکر کیا ہے اس کے حاشی میں فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے اسی طرح سے امام خطابی جو سن علی راؤت کی شرح کرنے والے ہیں بڑے ائمہ میں سے ہیں محبتین میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حاض الحدیث کہتے ہیں امام خطابی رحمت اللہ علیہ کہ یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ سور فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا ضروری ہے واجب ہے چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو اس حدیث کی سرت کیا ہے جید ہے اس میں کسی طرح کا غبار نہیں ہے اسی طرح سے مولانا عبدالحی الحئی ہنفی اپنی کتاب سایہ میں صفحہ تین سو تین میں لکھتے ہیں کہ وہ قد سب تب حدیف عبادتہ وہ حدیث الصحیح قبی السندی امرح صلی اللہ علیہ وسلم بے قلاطل فاتحمتی امام مولانا عبد الحئی لکھنوی ہنفی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث سے جو کہ صحیح ہے اور اس کی شرح قوی ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدی کو سور فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے دو دلیلیں ہو گئی اس یہ دلیل بڑی قوی ہے اور اختلاف کو ختم کرنے والی ہے اگر اس حدیث کو اس حدیث کو دیکھا جائے تو اختلاف کو کیوں کہ مسئلہ کیا ہے کس پر ہے دلیل کیا پیش کی جاتی ہے جتنی بھی دلیلیں ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں جیسے قرآن کی آیت ہے ویدا قریل قرآن ا لہو کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو کہتے ہیں امام تیراک کرتا ہے تو پھر مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے اب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں فجر کی نماز میں آپ اگر ظہر اثر کی نماز ہوتی تو آپ کہہ سکتے تھے کہ قرآ زور سے نہیں ہوتی تھی, ہو رہی تھی حجر کی نماز میں زور سے کراط ہو رہی تھی پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا <سؤال> کہ سورے فاتحات پڑھو اور باقی خراب نہ کرو اور وہ بھی ابو حرض اللہ تعالیٰ علی حدیث اور اس کے اس واقعے سے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ انہوں نے کہا کہ پھر ہم زور زور سے تیراک کرنے سے رک گئے دو دلیلیں ہو گئی اسی طرح سے تیسری دلیل ہے العباده بن صامت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاه لا يقرا الرجل يا لا يقرا الرجل فيها بفاتحه الكتاب الدار الدارقطني وقال هذا اسناد صحيح وقال رجاله ثقات كثير دليل ہے عباده بن صامت رضي الله تعالى عنه کہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی نماز جس میں کہ آدمی نے سور فاتحہ نہ پڑھی ہو وہ نماز کفایت نہیں کرے گی لا لاتجیو کافی, کافی نہیں ہوگی کافی نہیں ہوگی ایک حدیث میں ہے لا لاتا اس حدیث میں ہے کہ لا تجزیو کافی نہیں ہوگی یعنی نماز ہی نہیں ہوگی باطل ہوگی وہ نماز چوتھی دریل یہ حدیث بھی پچھلی حدیث کی طرح سے ہے جس میں کہ سورہ فاتحہ کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی وہ ساری باتیں اس میں آپ شامل کر لیں جس میں کہ یہ کہا گیا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے واجب ہے چوتھی دلیل دیکھیں ابو ہر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابھی رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم قال من منصل صلاةً لم يقرأ فيها بالقراءة فهي خداج فهي خداج, فهي خداج فهي خداج فهي خداج ثلاثاً غير تمام فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدين الصفين الحديث جس حدیث کی طرف میں ابھی اشارہ کر رہا تھا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وہ یہ ہے یہی حدیث ہے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے نماز پڑھی کوئی نماز پڑھی جس میں کہ اس نے سور فاتحہ نہیں پڑھی فہی اخداج تو وہ نماز کیا ہے ناقص ہے تین بار فرمایا آپ نے وہ ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے خداج کا لفظ استعمال کیا غیر تمام خداج ہے یعنی ناقص ہے مکمل نہیں ہے ابو حرت ضلع تعالیٰ سے کہا گیا ابو حر ضلع تعالیٰ سے کہا گیا یہ ایک دوسرے انداز سے ہے اور جو میں نے حدیث پڑھی ہے یہی حدیث ہے ایک دوسرے انداز سے ہے جس میں سائل کے انداز میں ہے اس میں فارسی شخص آئے تھے انہوں نے پوچھا تھا اور یہ ایک دوسرے انداز سے ہے دونوں حدیثیں تقریباً ایک ہے اور ابو رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا جواب کیا ہے ایک ہی ہے تو ابو حریر اللہ تعالیٰ انہوں سے کہا گیا انکول ورا اے ابو ہریرا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں خود فارسی نے جو تفصیل ہے اس میں وہ یہی تفصیل ہے انہوں نے کہا کہ ہم امام کے پیچھے ہوں تب پڑھیں تو کہا کہاں پڑھیں کہا امام زور سے پڑھیں تب بھی پڑھیں کہا ہاں پڑھو کہا کیسے پڑھیں تو جواب دیا ایک بحا کے اے ہاں فارسی تم اس سور فاتحا کو اپنے نفس میں اپنے جی میں پڑھو یعنی اس کی تشریح علماء نے شاہی حدیث نے یہ ہے کہ آہستہ آہستہ سے پڑھو اس لیے کہ جی میں کون پڑھے گا آدمی کوئی آدمی زبان بند کیا ہوا ہے زبان بند ہے ایسے خاموش ہے بالکل زبان حرکت نہیں کر رہا اب وہ کیا سور فاتحہ زبان بند کر کے پڑھ سکتا ہے تو پھر پڑھنا نہیں کہیں گے اس کو کہیں گے سوچنا کیا کہیں گے سوچنا یہاں پر کیا کہیں گے پڑھنا اور اگر یہ کہیں کوئی یہ کہیں کہ بھائی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فی نفس کا اپنے جی میں پڑھو یعنی کہ دل میں پڑھو جب دل میں کوئی شخص پڑھے گا آہ, تو دل میں پڑھنے کے لیے کہا ہے زبان نہیں استعمال کرنے کے لیے کہا ہے دیکھیے لفظ قراءت یہ عربی لفظ ہے عربی لفظ ہے اور قراءت اسی وقت ہوگی جب زبان کا استعمال ہوگا کیونکہ پڑھا کس سے جائے گا دل پڑھے گا کہ زبان زبان پڑھے گی تو زبان کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہاں یہاں تو بحر اللہ تعالی انہوں نے کہا ہے کہ دل میں پڑھو کوئی یہ کہے کہ دل میں پڑھے تو جو شخص دل میں پڑھے گا میں سمجھتا ہوں کہ زبان سے پڑھنے سے زیادہ دل میں پڑھنے والا شخص امام کی اقتراض سے غافل ہوگا یہاں مسئلہ کیا ہے امام کی اطراع کو سنو تو جو دل سے پڑھے گا تو وہ بھی تو قرع نہیں غور نہیں کرے گا ویسے, ویسے تو قرعت کان سے سنائی دے گی हा? تو دیکھیے یہاں پر ابو رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا فرمایا کہ اپنے دل میں پڑھو یعنی آہستہ آہستہ سے پڑھو یہی توجہ کی ہو علما نے اقرا بہت نفس کا کی آگے کچھ اقوال آ رہے ہیں اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قسم تو سلا میں نے اس کو اپنے اور بندے کے درمیان دو حصے میں تقسیم کر لیا ہے آگے کیا ہے کال آبدی الحمد للہ رب العالمی مسجد علی ابدی او حمید علی جب بندہ کہتا الحمد للہ رب العالمی تو اللہ کیا کہتا ہے حمد علی حمد علی آبدی بندے نے میری حمد بیان کی معلوم یہ ہوا کہ جو لفظ قراط ہے اس سے مراد کیا ہے سورج فاتحہ اور جو لفظ صلات ہے حدیث میں اس سے مراد بھی کیا ہے سورج فاتحہ اس لیے کہ حدیث کا اگلا حصہ یہی بتا رہا ہے حدیث کا اگلا حصہ جو پیش کیا گیا ہے کہ جب بندہ کہتا الحمد اللہ رب العالمین تو اللہ تعالی کیا فرماتا ہے حمدنی انیات میرے بندے نے میری ہمد بیان کی اور جب بندہ کہتا ہے رحمان الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے نے میری سنا بیان کی اور جب بندہ کہتا ہے مالکی تو اللہ فرماتا ہے مجدنی آبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اور جب بندہ کہتا ہے نابود نس تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہادہ بینی و بین آبدی والے آبدی باس کہ یہ آیت یہ <سؤال> آیت, میرے اور, بے، بے بے آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے یعنی آدھی آیت کا تعلق اللہ سے ہے کا نابدوں کا تعلق کس سے ہے اللہ سے ہے کہ اللہ ہم تیری ہی کرتے ہیں وہ تعین اور مدد مانگتے ہیں اس کا تعلق کس سے ہے بندے سے تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے تو یہاں پر جب بندے خاموش ہی رہتے ہیں ہندوستان میں مان لیا جائے کہ کتنے ہزار مسجدیں ہوں گی پچاس ہزار ایک لاکھ مان لیا جائے ایک لاکھ مسجد ہوگی ہندوستان میں. تو ایک لاکھ مسجد میں ایک لاکھ امام ہوں گے تو گویا کہ پورے ہندوستان میں ایک لاکھ لوگوں نے آہ, نماز پڑھی اور ایک لاکھ لوگوں کے لیے یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ الحمد رب العالمین کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہمد نہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی اور جو ایک لاکھ کے علاوہ جو دوسرے کئی کروڑ لوگ ہیں کئی کروڑ نمازی ہیں انہوں نے تو کچھ نہیں کہا کچھ نہیں پڑھا تو ان کو یہ فضیلت حاصل ہوگی یہاں تو امام صاحب نے کہہ لیا امام صاحب کو فضیلت حاصل ہو گئی مقتدی صاحبان بیچارے کہا جائیں گے ابو رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھی کیسا استدلال کیا ہے بڑا مضبوط اور قوی استدلال کیا ہے پوچھا کہ پوچھنے والے نے کہ ہم امام کے پیچھے ہو تو سور فاتحہ پڑھیں پہلے حدیث بیان کی کیا کہ جو شخص سور فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے پوری نہیں ہے پھر پوچھا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں تو امام ابو عر... ابو رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا جواب دیا ایک اب ہافی نفسی پڑھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے پڑھو آہستہ آہستہ سے پڑھو کیوں اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ فرماتا ہے تو دیکھیے پوری حدیث اگر آپ سمجھیں یہ پورا واقعہ پوری حدیث آپ لیں گے تو اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے اگر یہ حدیث ہی سامنے لوگوں کے لا کر کے رکھ دی جائے تو سارے مسلوں کا حل ہے کہ نہیں <سؤال> جو لوگ کہتے ہیں کہ پوری تفصیل میں اس کی پیش کروں گا پورا جواب دوں گا جو لوگ کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو تو میں ابھی کہہ رہا تھا شروع میں تمہید میں یہی بیان کیا تھا نا کہ اللہ کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم نہیں دے سکتے ہیں ویدا قریل قرآن, قرآن له یہ آیت کس پر نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے خلاف حکم دیں گے کہ نماز میں سورف فاتحہ پڑھو ایسا ہو سکتا ہے ممکن ہے نوزب اللہ ذالب گویا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تحمت لگا رہے ہیں کہ دو تہمتیں ہو جائیں گی نوزب اللہ نظال ایک تو یہ کہ آپ کے خیال کے مطابق نوزب اللہ ذالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا مفہوم ہی نہیں سمجھا آ? کہ اس آیت کا مفہوم نہیں سمجھا اور نماز میں امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں اور دوسرا دوسری نعوذ باللہ اللہ ذالک یہ ہوگی کہ اللہ کے حکم کے خلاف باللہ اللہ ذالک اللہ کے رسول وسلم حکم دے رہے ہیں دونوں حالتوں میں تو آیت کا جو مفہوم لوگ سمجھاتے ہیں کہ جب سور فاتحہ جب کیا کہتے ہیں قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہیے سور فاتحہ نہ پڑھیے دیکھیے سور فاتحہ کے نہ پڑھنے پر یہ دلیل ہے وہ دلیل صحیح دلیل صحیح ہے استدلال صحیح نہیں ہے ورنہ تو ہاں یہ بات غلط ہو جائے گی کہ دلیل صحیح نہیں ہے دلیل صحیح ہے اس سے دلیل پکڑنا اپنی بات کو ثابت کرنا صحیح نہیں ہے ہاں وہ تفصیلی بات آئے گی وقت بہت ہو گیا تھوڑا سا دس منٹ اور دو تین دلیلیں ہیں پیش کر دیں آپ لوگوں کے سامنے کتنی دلیلیں پیش کی گئیں چار دلیلیں پانچویں دلیل ہیں انائشت رضی اللہ تعالیانہ دیکھیں جو میں ابھی ایک لفظ کی کہ اور مزید وضاحت کر دوں ہم؟ کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی حدیث پڑھی گئی ہے بوہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء اکرام اس جگہ اسلاد سے مراد سور فاتحہ لیتے ہیں سور فاتحہ کو نماز اس لیے تعبیر کیا گیا کیونکہ سور فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی جیسا کہ الحج و عرفہ کہا یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسی طرح سے نین الا میں بھی ہے تالیف المجد میں بھی ہے تنویر الحوالق میں بھی ہے شرح رقانی میں بھی ہے اقرا فی نفس کا جو دوسرا لفظ ہے اس کے بارے میں اس کا معنی دل میں تفکر اور تدبر اور غور و فکر کرنا نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے آہستہ آہستہ سور فاتحہ پڑھنا ہے جیسا کہ امام بہتی نے اپنی کتاب القرام میں کہا امام نووی نے کہاقانی نے معٹا کی شرح میں کہا علامہ سوکانی نے نیل الاؤار میں کہا شیخ عبدالحق حق محدث دہلوی نے اشعت اللمعات میں کہا اور اسی طرح سے شاہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب المصفہ میں کہا ملا علی قاری نے مرقات میں اسی طرح سے مولانا انور شاہ کشمیری نے اللہ عارف میں کہا ان علماء نے اقرا بحا فی نس سے مراد کیا لیا ہے کہ زبان سے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے کوئی آئے کہے کہ بو رضی اللہ تالال نے تو کہا کہ جی, جی میں پڑھنے کے لیے کہا نفسے میں پڑھنے کے لیے کہا اور نفس سے مراد دل ہے تو دل مراد نہیں بلکہ کیا ہے آہستہ آہستہ سے پڑھنا مراد ہے پانچویں دلیل بفاتحة فيها بفاتحة پہی غیر و تمام اسی طرح روایت ہے جس طرح سے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت ہے وہ کہتی ہیں روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اور اس میں سور فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی یہ نماز کیا ہے خداج ہے یعنی ناقص ہے غیر تمام ہے یعنی پوری نہیں ہے اس کو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے جزء القرا کے خلف الامام ذکر کیا ہے یعنی گویا کہ یہ روایت بھی ابو رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت کی طرح سے ہے بس صحابی کا فرق ہے اس میں ابو رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور اس میں ام المومن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا روایت کرتی ہیں ایک اور لفظ کی وضاحت کر دوں کہ خداج کا جو لفظ ہوتا ہے وہ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ابو عبیدہ ایک جو ہے محدث ہے اور بلکہ احادیث کے الفاظ کی شرح انہوں نے کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یو قال اقد نا قطع ادا و سب میت اللہ کہ اس وقت کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اٹنی نے اپنا بچہ مکمل ہونے سے پہلے گرا دیا یعنی اٹنی کا بچہ وقت سے پہلے گر گیا پیدا نہیں ہوا بلکہ کیا ہے گر گیا اب جو ایسا بچہ ہوگا وہ زندہ رہے گا کہ مردہ مردہ رہے گا ناقص رہے گا کہ کامل ناقص رہے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو جس میں سور فاتحہ نہ پڑھی جائے اونٹنی کے اس بچے سے تشبیر ہی دی ہے جو مکمل ہو وقت مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ گر جائے اور مردہ گرے اسی کو خداج کہا جاتا ہے تو دیکھیے ہماری نماز اگر ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں تو کوئی فائدہ ہے اسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے چھٹی حدیث پیش کرتا ہوں اور یہ روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالان ہو کی اور اسی معنی کی روایت ہے بس میں پڑھ کر کے اس کو ختم کرتا ہوں انا مالک اللہ تعالی عنہ رسول اللہ, صلی اللہ, صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی قباث جب نماز پڑھ لی اکبل ہماری طرف آپ نے چہرے انور کیا فقال اتقرفی صلاح کم کیا تم لوگ اپنی نماز میں کیا کہتے تیراک کر رہے تھے امام کے پیچھے ور امام و اقرا حالانکہ امام پڑھ رہا تھا فصو صابق رام یہ سننے کے بعد خاموش ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار پوچھا صحابہ فکال کہ ایک آدمی نے یا کئی لوگوں نے کہا انا نفالو ہم ایسا کر رہے تھے کال فلا تفعلو. تم ایسا نہ کرو بولی اکڑا آہد حکم بے فاتح کہ تم جو ہے سور فاتحہ اپنے جی میں یعنی آہستہ آہستہ سے پڑھڑو امام بخار رحمت اللہ علی نے اس کو جزء القراءہ خلف الامام میں اسی طرح سے نے امام دار پتنی نے اس کو اپنی سنن میں نقل کیا ہے اس سے یہ بھی وہی اسی معنی کی حدیث ہے جو فشل دو تیل حدیث ہے ذکر کی گئی ہیں۔ اس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو اس حدیث کو نقل کرتے ہیں گویا کہ ایک دو صحابہ نہیں کئی کئی صحابہ اس حدیث کو سور فاتحہ والی حدیث کو نقل کرتے ہیں اور پھر مزید باتیں اس سلسلے میں علماء کے اقوال وغیرہ بعد میں انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ذکر کیے جائیں گے ابھی سورہ فاتحہ کا یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا سورہ فاتحہ کا مسئلہ اگلے ہفتے اس کے بعد ایک دو جمعہ چلے گا تاکہ اچھی طرح سے اس مسئلے کو سمجھ لیا جائے اور آپ لوگوں کی معلومات کے لیے بھائی مرزا منظور صاحب جو ہے دا سینٹر یا جبیل دا سینٹر کا اردو والا جو ہے اردو کی ایک سائٹ انہوں نے بنائی ہے اس پہ آپ جا کر کے بلوغ المرام اور دوسرے جو یہاں پر دروس ہو رہے ہیں ان سب کو اس پہ ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں اس پہ آپ جا کر کے سن سکتے ہیں انشاءاللہ اگلے جمعہ اب اگلے درس میں میں اسے کہوں گا کہ ایک پیپر پر لا کر کے کئی اس کو پرنٹ کر کے سب لوگوں کو کاٹ کر کے لکھی ہوئی شکل میں تحریری شکل میں دے دیں تاکہ آپ لوگ یہ درس سن سکیں اور دوسرے لوگوں تک یہ پہنچا سکیں وہ صلی اللہ تعالیٰ علافر خلقی محمد علی وسابر میں اللہ تعالیٰ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق نماز پڑھنے اور امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی توفیق پتہ فرمائیں آمین السلام علیکم اللہ وبرکاتہ